إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سياد أعمالنا من يهده الله فلا ملا له ومن يبنل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له ونشهدنا سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرسدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله اللهم صلى وسلم عليه أما بعد قوض بالله السميع العليم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله استفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الْمَوْتُ إذ قال لِبَنِيهِ ما تعبدون من بعد قالوا نَعْبُدُ إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا و نح رب مسلم گزشتہ جمعہ کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد حسب معمول جمعہ کی نماز کے بعد اس طرح سے لوگ آتے ہیں میرے اجرے میں کچھ مسائل ہوتے ہیں لوگوں اور میرے بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے لوگ جمعہ کے لیے وقت نکالتے ہیں اور دور دور سے آتے ہیں تو پھر ان کے جو مسائل ہوتے ہیں اب ایک ہی دفعہ آئے ہیں تو غیر انہیں وقت دینا پڑتا ہے اور یہ مقصد میرے بیٹھنے کا یہی ہوتا ہے تقریباً ایک گھنٹہ ہوتا ہے جس میں مختلف لوگوں کے ذاتی مسائل بھی سوال ایک صاحب نے کیا تھا سوال تو انہوں نے ریفر کیا تھا اپنی ذات کی طرف کے جی میرا ذاتی سوال ہے سوال تھا مائگریشن کے بارے میں کہ ایک جو سیلاب آیا ہوا کچھ جا رہے ہیں اور کچھ اس کے جانے کی تمنا لیے اس کی حسرت میں جان جا رہی ہے کچھ لوگوں کی جا رہے ہیں امریکہ جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے سلسلے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے کیا کہتی میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کا سوال جو ہے یہ پبلک سے تعلق رکھتا ہے یہ تقریب ہر دوسرے آدمی کا مسئلہ ہے اس لیے اس کا تفصیلی جواب میں انشاءاللہ اللہ جو میں کے پت میں دے اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں مختلف انبیاء کی وصویتیں نقل کی جس میں انہوں نے اپنی اولاد کو بڑی اہم باتیں کہی ہیں یا سوال کی شکل میں ان کو کیا ہے اب ظاہر ہے جب آدمی کا آخری وقت ہوتا ہے تو جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کے نزدیک اسی کی بات پتہ ہے ٹائم تھوڑا ہے اور اس میں پرائرٹی پر وہ اسی چیز کو رکھتا ہے جو اہمیت کی حامل ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ بکرا پہلا پارہ ہے غالب اس میں کہا کال رب ہُو اسم کال اسلم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب بھی رب نے کہا اسلم یعنی جو نیا میں دے رہا ہوں اسے تسلیم کرو اسے قبول کرو قَالَ رب العالمین کہتا میں نے سرنڈر کیا رب العالمین کے لیے بال میری طبیعت چائے یا نہ چاہے میرے رب کا حکم ہے اب اس کے لیے نفس کو راضی کرنا اور نفس کے لیے اس میں سے کچھ گنجائش نکالنا کہ ٹھیک ہے اتنے پرسنٹ پہ پر سودا ہو جائے گی. مناسب نہیں جو بھی ہے جیسا بھی ہے رب نے کہا تو ہمیں پورے کے پورے پیکج کو لینا ہے کوئی چیز ہم ڈراپ نہیں کر سکتے کال اسلم تو لبل عالم فرمایا باغ چھوڑ دو فرمایا اسلم تو رب العالم وطن چھوڑ دو اسلم تو لب پھر فلسطین چھوڑو صحرا میں جا کے اولاد کو ڈال دو کال اسلم تو رب لالم فرمایا چھری رکھ دو فرمایا اسلم تو رب العالم وہ وسطہ بہا ابراہیم بنی ہو اور اسی کی وسیع ابراہیم نے اپنی اولاد کو بھی کی اور یعقوب نے بھی وسیعت کی اللہ کا نبی ہے جن کو وسیعت کر رہا وہ بھی نبی ہے فکر لگی ہوئی فرمایا آم کون تم شہادا الموت کیا تم اس وقت موجود تھے کیا تم نے یہ موقع دیکھا آپ کی نظروں سے یہ واقعہ گزرا ہے کیا وہاں تھے ام کن تم شہادا موت جب یعقوب پر موت آئی حاضر ہوئی موت کا وقت آیا اللہ کے رسول ہیں اور انہیں پہلے سے بتا دیا جاتا رسول کا جب ٹائم ختم ہوتا ہے تو اسے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا آفیشیل جاب اوور اور اب آپ کو جانا ہے لہٰذا اکٹھا کر لیا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں اکٹھا کیا سوال کیا, کیا یہ پوچھا پتر تم کس ملک جاؤ گے کیا بزنس کرو گے تم از کال علیہ بنی تم جب انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے تو فکر کس چیز کی ہے اولاد کے دین کی فکر اور فکر اسی چیز کی ہوتی ہے جس کا دائیا بندے کے اندر موجود نہیں ہوتا جس چیز کا دائیا انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے اس کی فکر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی بندہ آٹومیٹیکلی کرتا ہے وہ تو اس کی ہے سیوڈ فائل اب گھر بنانا ہے اللہ تعالی نے مکڑی ہے بڑی کمزور سی اس کے اندر بھی رکھ بڑے ماہرانہ طریقے سے اپنا جالہ تیار کرتی چڑیا ہے گھونسلہ بناتی اب اس کو کسی مولوی صاحب نے واضح نہیں دائیا اس کی مٹی کے اندر ہے اسی طرح کے گھر بنانے کا دایا انسان کے اپنے اندر موجود ہے لازاواز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا ایک مکان بنا لو, دو منزلہ بنا لو. وہ خود سوچتا ہے مکان بنا لو ایک کوشچن کرائے پہ دے دوں گا ایک میرا اس چیز کے لیے نہ کسی درس کی ضرورت ہے نہ مذاکرے کی ضرورت ہے نہ اس کے لیے کسی اسٹڈی سرکل کی ضرورت ہے دنیا کا دایا الشہوات من النساء شاہوات نسا البنی القناسین المکند الفظا سونا چاندی جتنا ابے کو پیارا لگتا اتنا بچے کو بھی پیارا لگتا کہنے کی ضرورت نہیں وہ اکٹھا کرے گا فکر مت کرو جس چیز کا دایا موجود نہیں اس کی طرف رغمت دلائی اب اولاد سے پیار بندے کے اندر رکھا ہوا ہے اس پیار میں بچے کے تھوک کو بھی چاٹتا ہے جب بچے کو آدمی پیار کرتا ہے کس کرتا ہے تھوک لگا کوئی پرواہ نہیں اس لیے کہ اس کا دائیا اندر ہے بچے کی کوٹی صاف کرتی ہے ماں باپ کوئی احساس نہیں ہوتا لیکن جب بچے کو ماں باپ کی صاف کرنی پڑ جائے تو چیز تو وہی چونکہ دائیاں موجود نہیں ہے ماں باپ کے اندر محبت رکھی چونکہ اس کی جتنی خدمت کرتے ہیں ماں باپ انجوائے کرتے ہیں اس سے حض لیتے ہیں بینیفٹ ہوتا ہے آدمی ریلیکس فیل کرتا ہے بچے سے پیار کر کے کر ماں باپ کے کو دھو کے اور ان کو نہلا کے اور ان کی صفائی کر کے ریلیکس فیل نہیں کر لہذا اس کے لیے فرمایا ایک نظر پیار کی دیکھو گے تو ایک حج کا ثواب دوں گا کیوں جس چیز کا دائیا موجود نہ ہو کے لیے مذاکرے کی ضرورت پڑتی کے لیے واز کی ضرورت پڑتی اور معاملہ دین ماتی میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے یہ وہ سوال ہے جس کی فکر ہونی چاہیے ہر مسلمان میں اپنی اولاد کو کس قسم کے ماحول میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور کیا وہاں اللہ کی بندگی وہ کر سکیں سکے کہ ماحول اثر انداز ہوتا ہے بندے کی شخصیت کے کریکٹر ہجرت دنیا میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں تین ہجرتیں ہوتی ہجرت فی سبیل اللہ و فی سبیل دنیا وہ ہجرت و الا مراطن ایک وہ ہجرت کے آدمی اللہ کے دین کو پریکٹس نہیں کر سکتا اللہ کے دین پہ چل نہیں سکتا اس کے دوائی کو پورا نہیں کر سکتا اس کے شاعر کو پورا نہیں کر سکتا دادا کہتا تیار یہاں سے بوریا بستر اٹھا وہاں چلتے ہیں جہاں جمعہ نصیب ہو جہاں کو کانوں میں اذان کی آواز پڑے جہاں پہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکے جہاں پہ رمضان کا کوئی مزہ ہے یہ ہے ہجرت الفی سے اللہ اب جہاں بھی ہجرت فی سبیر اللہ کر کے جائے گا وہ بندہ کاروبار تو کرے گا نا مائنڈ تو وہی لے کے گیا نا ڈرائیور ہے تو وہاں بھی جا کے اس نے ڈرائیونگ ہی کرنی بزنس مین ہے تو وہاں بھی جا کے اس نے بزنس کرنا وہ ساتھ ہی لے کے گیا لیکن ہجرت کا ایم کیا ہے ہجرت کا مقصد کیا ہے فی عبیر اللہ فرارٹی جو اس نے دیا وہ دین کو دی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے میں بھی تاجر تھے مدینہ تو بھی تاجر جب مواقعات ہوئی اور ان کے ساتھ ایک صاحب کو جوڑا گیا انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی انبیاء صاحب کا بھی گزرے لیکن جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور قرآن حکیم نے اس کی تعریف فرمایا تمہارے بھائی آئے ہیں ہجرت کر کے کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں ہے مدینے والوں سے کہا گا کہ ایک ایک بندہ تم چن لو اس کو اپنا بھائی بنا لو مواقع ہوتا ہے بھائی چارہ بھائی بنانا اخوت قائم کرنا ہر مدینے والا مکے والے میں سے ایک آدمی کو اپنا بھائی بنا لے اور اپنی جائیداد کو ففٹی ففٹی کر عملی ثبوت جب اسلام پھیل گیا ہے مسلمان ریلیکس ہو گئے ہیں پیسہ آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جا کے پھر منسوخ کیا اول الاحام بادم اولا بادن فی کتاب اللہ اب رشتہ داروں کا حصہ اس کی جائیداد میں رین اسٹیٹ کیا جاتا ہے ورنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کر دیا تھا ففٹی ففٹی کا لو آدھا مکے والے مہاجر کا آدھا انساری انہیں ساتھ لے گئے کہ جی یہ میرے دو کمرے ہیں ان میں سے آپ جو دائیں والا لینے, بائیں والا لینے آپ آپشن آپ کا آپ کون سا لیں گے ایک آپ چن لیں ایک میرے لیے چھوڑ دیں یہ بھی ہو سکتا کہ وہ چن لیتے اور اس کو کہتے ہو سامنے والے میں چلے جاؤ جا ہو سکتا تھا کہ نفس کی کوئی ایک یہ ہوتا ہے کہ جا کے تو بکسا آپ نے رکھا اور چن کے ایک جوڑا اما کو دے دیا وہ بڑا قیمتی جوڑا ہے لیکن اماں کے دل میں خود کتنی رہے گی پتا نہیں بہو کے پاس کتنے کتنے قیمتی ایک بال تو رہے گا نا کبھی آپ جا کے سندوک اماں کے سامنے رکھ دیں اما جس پہ دل کرتا وہ تو اماں ساٹھ کا چھوڑ کے بیس والا اٹھا لے لیکن تبھی اس کی خوش ہونے میں نے اپنی مرضی کا جوڑا لیا قیمتی ہے یا غیر قیمتی ہے مجھے نہیں پتا چل لو فرمایا میری دو بیویاں ہیں آپ انہیں دیکھ پردے کے احکامات جاری نہیں ہوئے دو بیویاں ان میں سے جو آپ کو پسند لگتی ہے اچھی لگتی ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں اور آپ اسے شادی کر انسانی تاریخ اس کی مثال نہیں دیتی کلمے کی اہمیت کیا اور یہ کلمہ انسان کے اندر کیا تبدیلی لاتا ہے ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو چیک ہی نہیں ہمیں تو اس کی فوٹو کاپی ملی ابا سے اسی پہ گزارا کر رہے ہیں ہم بجاند اور رقط جان شبد یہ جان میں جاتا جان تبدیل ہو جاتی ہے جاگ بنا دودھ جمدہ نہیں باؤ جاگ لگتی ہے دودھ کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. پھر مکھن نکلتا اس میں جادو گھروں کے اندر گیا ہے نا تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی ہمارے اندر کیوں نہیں آتی اس مطلب ہے کہ پریکٹیکل میں کوئی خامی ہے نا کوئی چیز کم ہو گئی آپ نے فرمایا بھائی صاحب آپ کا گھر بھی آپ کو مبارک ہو آپ کی بیویاں بھی آپ کو مبارک ہو مجھے دو رسیاں دے دو اور بتا دو مارکیٹ کا راستہ کس طرح بس دو رسیاں اس بندے سے لے کے گئے اور حالت وہ آئی ہے کہ چھ چھ سو گلام آزاد کر رہے ہیں پانچ پانچ سو اونٹ اللہ کی راہ میں تیار کر کے دے رہے ہیں جہاد میں کہاں سے آئی جو رب مکے میں تھا وہی وہ مدینے میں ایک صاحب تھے وہ کوئی خاتون تھی اس کی لونڈی تھی آزاد کر دیا انہوں نے آزاد کر کے اسے شادی کرنا چاہتے تھے جب وہ آزاد ہو گئی تو اسے اپشن مل گیا لونڈی کے پاس آپشن کوئی نہیں ہوتا اس نے کہا نہیں کرتی شادی انکار کر مسلمان تھی ہجرت کر کے مدینہ آ اب یہ صاحب بھی مدینے آ مدینے کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے جدھر دیکھو میں کیس جا رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سفارش بھی کیوں آپ نے اس لونڈی سے کہا جو آزاد ہو چکی تھی تمہیں ترس نہیں آتا اس بندے کر لو شادی اس نے کہا اللہ کے رسول یہ حکم ہے یا مشورہ ہے آپ نے فرمایا بلش پاؤ میں یہ میری شفاعت ہے سفارش ہے تو تم قبول کر لو تو حکم نہیں ہے حکم ہوتا تو انکار کوئی انکار جائے مجھے کوئی نہیں کہا اگر آپ کا حکم ہے تو سارا آنکھوں پر اگر مشورہ ہے تو میں نہیں مانتا فارس اس بندے کو کیا کہتے تھے مہاجر تھا وہ بھی لیکن مہاجر ام قیس وہ ام کیس کا مہاجر جس کی طرف حضور نے حدیث میں اشارہ کیا او امراطن ان یوسیب ہوا یا بندہ کوئی کسی عورت کی خاطر ہجرت کر کے جائے اس علاقے میں تاکہ وہ اسے نکاح یا کہ یا میرا بزنس نکال رہا دوسری جگہ چلا جائے یہ ہجرت فی سے دنیا ہے اور ہجرت و فی اللہ جو میں نے بھی آپ کے سے رکھا اب ہمیں جس چیز کی مسلمان کے نزدیک جو چیز اہم ہے اور جس چیز کی پرائوریٹی ہمارے اصل میں میں نے پہلے بھی ارتھ کیا کہ ہماری ترجیحات جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئی ترجیحات مسلمان ہو جائیں اسلام کے مطابق ہو جائیں تو ہماری دنیا بھی سدھر جائے ہماری آفت بھی ہمیں ابھی تک یہی پتا نہیں چلا کہ اہم چیز کون سی اور غیر اہم کون سی میں دو جو میں ہو چکے ہیں یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ان الملوک اذا کا اجاد خلو کریتن افسدہ واہ جا علو کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ سب سے پہلا اس کا جو ایکشن ہوتا ہے بندے کے اندر جانے کے بعد وہ ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں وجہ عزت آلحا جو پہلے, پہلے چیزیں اہم ہوتی ہیں عزیز ہوتی ہیں آز اللہ، وہ غیر اہم ہو جاتی جیسے جادوگروں کے ساتھ مقابلے سے پہلے دنیا بڑی اہم تھی بڑے اہم تھے پوچھتے پھر رہے تھے غالبین اگر ہم غالب آ جائیں تو ہمیں مال کتنا ملے گا پہلے کنٹریکٹ کریں آپ اس نے کہا نام وہ ان کو من مقربین پیسے بھی دوں گا مال بھی دوں گا روکڑا بھی ملے گا لیکن تمہیں وزارت بھی ملے گی مشیر بھی بنا لوں گا دربار میں کرسی بھی ملے گی تمہیں کلمہ اندر گیا ہے انہوں نے اتنا دربار میں اپ انہیں کرسی چاہیے نہ انہیں پیسہ چاہیے اس نے کہا لاو قطع عنا ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن اينا شد عذاب وابقا تمہارے آمنے سامنے کے ہاتھ کاٹوں گا خجور کے تنوں کے ساتھ میں تمہیں سولی دوں گا اور تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ موسا کے رب کا عذاب زیادہ سخت ہے میرا عذاب زیادہ سخت ہے کالو فخ ما انتقال ان کا جو تو فیصلہ کر سکتا ہے کر دے ہم ریم کی بھی نہیں مانگیں گے پرائرٹیز تبدیل ہوئی ہیں مسلمان ہوئی ہیں یہ کہ کلمہ اندر گیا ہے. حضرت لکمان علیہ السلام سورہ لکمان میں ان کی وسیعت پڑی ہے پورا رفو ہے کیا وسیعت ہو رہی یا بنائی لا تشرک بلّہ ان نشر کا رسول مناسب یا بنائی آخ مصالحات و مربل معروف ون عامل من کا دے وس برالا ماساب یا بونا یا پورا رقو ہے وسیعت کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت فضر علیہ السلام جا رہے اپنے اپنے سیکشن کی انتہائی اہم شخصیات موسا علیہ السلام صاحب شریعت خضر علیہ السلام اللہ تعالی کے جو تقوینی امور کے نفاذ کے تاملا ہے اس سے تعلق رکھتے دونوں جارہے بتایا گیا ہے موسا علیہ السلام کو کیا سکھانا ہے موسا علیہ السلام کو بھیجا گیا ان کے پاس ان کو نہیں بھیجا گیا موسا علیہ السلام گئے ایک جہاز میں بیٹھے انہوں نے جہاز کا پھٹا توڑ دیا کھڑا کہا کھڑ کو تک کسی چیز کو پھاڑنا کسی چیز کو توڑنا خرق الحج ہجوتی یا کہتا ہے ساؤنڈ بیریئر کو توڑنا اب زائر کشتی والے دیکھ رہے ہوتے یا پبلک دیکھ رہی ہوتی حضرت خضر علیہ السلام تھوڑی لے کے پھٹا توڑ رہے ہوتے توڑنا تھا کسی دیکھنے والوں کو نظر آیا کہ پھٹا کراک کر کے ٹوٹ گیا ہے یہ تو حضرت موسا علیہ السلام کو نظر آ رہا تھا کہ خضر نے توڑا اس کو ایبدار کر رہے تھے تاکہ وہ کنارے پہ جو بادشاہ ہے وہ کشتیاں ضبط کر رہا تھا نہیں نہیں انہوں نے اس کو ایبدار کر دیا تاکہ ضبط ہونے سے بچ جائے ایک پھٹا توڑ کے پوری کشتی اگر بچ جائے تو فائدے کا سودا ہے غریب آدمی کی کتنی فکر ہے ان حواد کے پیچھے کیا حکمت ہوتی ہے بندے کو بظاہر نقصان نظر آتا ہے کشتی والے کو نظر آئے پھٹا ٹوٹ گیا پتہ نہیں اس نے کتنی سنائے بھی ہوں گی پھٹے کو. ہماری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے کتنا سناتے ہیں بیچنے والے کو بھی حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ٹائم لیا اس پنکچر لگوانے نے آپ نے کھولا ہے ٹائر اور دوسری ٹھپ تبدیل کی ہے اتنے عرصے میں اللہ تعالی نے اس ٹرک کو گزار دیا جس کے بیچے آپ کی گاڑی نے جانا تھا تو آپ کے دو چار منٹ جو ہے وہ ضائع کر گئے تو ادھر آپ کی زندگی بچا لیں حوادث کے پیچھے کیا حکمت ہوتی بہرحال اگلا واقعہ ہوا بچے کھیل رہے تھے انہوں نے ایک بچے کو پکڑا مار دیا کا تالا پوچھا نے اعتراض کیا کیا کیا تا نفسی ہے پکیجا جان بچہ مسوم بچہ ہے اس نے کوئی بندہ بھی نہیں مارا ہوا کہ میں یہ کہوں کہ آپ نے ایک میں اس کو مارا ہے اب ظاہر ہے اگر حضرت خضر علیہ السلام صاحب کے سامنے اس بچے کا گلا دبایا ہوتا یا منکہ توڑا ہوا ہوتا تو بچے جا کے جوہرم جا پہ ایک انکل گئے انہوں نے مار دیا ہمارے دوست کو اور وہ مرسیڈیز پہ تو بیٹھے ہوئے نہیں تھے گاؤں والوں نے گھیر لینا تھا دیکھنے والوں نے یہی دیکھا کہ بچہ پڑھ کے ڈگا اور مر گیا یہ تو موسا علیہ السلام کو نظر آ رہے تھے خزر علیہ السلام نے کام کیا وہ تعلق رکھتے تھے اس فیلڈ سے جہاں شریعت کوئی نہیں ہوتی اللہ کے اقدامات نافذ ہو رہے ہوتے علیہ اسلام کا تعلق تھا شریعت کے ساتھ وہ اعتراض کر رہے تھے اب دونوں کے پیمانے الگ الگ, الگ. جس فٹے کے ساتھ اگر موسیٰ علیہ اسلام ان کے ایکشنز کو ماپ رہے ہیں وہ فٹے ہی اس کا نہیں بہرحال انہوں نے جب بعد میں بذات کی ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں امل غلام و فَقَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ وہ جو غلام میں نے مارا تھا بچہ میں نے مارا تھا اس کے ماں باپ مومنسی مومن خدشہ تھا یہ بچہ بڑا ہوگا تو ماں باپ کی نافرمانی سرکشی اور کفر سے ان کی بنی بنائے دنیا کو ان کے بنے بنائے سٹیٹس کو برباد کر کے رکھ دے گا اور بہت سارے لوگوں کی اولاد ان کا کیا کرایا جائے وہ ضائع کر دی جو عزت باپ نے قدم پونگ پونک کے بنائی ہوتی ہے تیس چالیس سال میں جوان بچہ کسی ایک لڑکی کو چھیڑتا ہے اور باپ نظر اٹھا کے نہیں چل سکتا مان لے کس نے گرائی ہے وہ تو ایمان تو و کفرا توغیانی کے مقابلے میں آتا ہے استسلام بغاوت کے مقابلے میں آتا ہے سر تسلیم خم کرنا سرینڈر کرنا اور کفر کے مقابلے میں آتا ہے ایمان تو فرمایا ابھی یہ اس منزل کو نہیں پہنچا بچہ ابھی مسلمان ہے حالت اسلام میں لے جاؤں ماں باپ کو اجر بھی مل جائے گا صبر کریں گے ہمارے بچے جو بچپن میں مرتے پتہ نہیں جب وہ جوان ہوتے تو ہم خود ان کے مرنے کی دعائیں کرتے کہتے نا تمہیں گولا لگے ہو تو مر کیوں نہیں گیا میں نے پہلے کیوں نہیں پیدا ہوتے کیوں نہیں مر گیا کہتے نا ماں باپ ہی کہتے نا ایک تو نہیں مل جائے گا دوسرا فاردنا ایبد اللہ ہما رب من خیر امین ذکا زیادہ پاکیزہ بچہ زیادہ سل رحمی کرنے والا ماں باپ کی خدمت کرنے والا اللہ عطا کرے گا تو اس بچے کا قتل یہ بتاتا ہے کہ ایمان جان سے زیادہ اہم چیز ایمان, ایمان جان سے زیادہ اہم اب جو بچہ ماں باپ کے ایمان اور ان کی محنت اور ان کے ٹیٹس کو ضائع کرنے والا ہے کو مار دیا ہے تو جو باپ اولاد کے سٹیٹس ان کے ایمان کو خراب کرنے جا رہا ہے اللہ اسے نہ مار دے اولاد کو دھکیل کے جہنم کے منہ میں لے کے جا رہا ہے ایمان جتنا ماں باپ کا اہم تھا اتنا ہی اولاد کا بھی اہم ہے وہ بھی تو کسی دن ماں باپ ہی بنے گے تو اسلام کی نظروں میں ایمان کائنات کی سب سے اہم چیز اس بات کا مراقبہ کریں جب دیکھے نا الحمدللہ ایمان میرے پاس ہے تو گھر میں روٹی ہے یا نہیں ہے شکوا مت کریں اس لیے کہ سب سے قیمتی چیز پر نے آپ کو دی یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالی بن مانگے کسی کو نہیں دیتا دنیا بن مانگے دے دیتا ایمان میں کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کر لہذا ابھی طالب کے بارے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے لیکن اللہ نے فرما کا نبی آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے اس سے آپ پیار بول العظم رسولوں میں سے ساڑھے نو سو سال اللہ کی خاطر پتھر کھانے والا بندہ اپنے بچے کے لیے سفارش کرتا ہے اور سختی کے ساتھ کہا جاتا ہے اینی آئزان تک وہ مین الجاہلی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جالم والی بات مت کر ڈونٹ ریپیٹ اٹ حضرت ابراہیم اپنے باپ کے لیے دعا کرتے کتنی اہم چیز ہے کائنات کی سب سے اہم چیز ایمان آپ کو پتا جب کبھی آگ لگتی ہے تو گھر میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے اسی کو بچانے کے لیے بندہ دوڑتا ہے نا کوئی چیو ٹی وی کو جفا مارتا ہے فوراً لے کے قیمتی چیز باہر نکال کے کر یہ الگ بات ہے باہر سے بھی کوئی لے جائے اٹھا اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے آگ بجانے آگ جب لگتی ہے ہمارے جرنیاں پھول میں اسی طرح ہوا کرتا فلائیوں کے مکان تھے تو ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی آگ لگی رہتی تھی وہاں تو اس میں اکثر و دردی کرنے والے وہ ہوتے تھے جو ٹی وی نیچے ہی نہیں رکھتے تھے تاکہ اس کو مٹی نہ لگے سیدھے اپنے گھر لے جاتے بعد میں وہ روٹا دوتا پتا تھا کہ وہ فریج بھی چلا گیا اور واشنگ مشین بھی چلی گئی اور ٹی وی بھی چلا گیا تھا. تو جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے آدمی اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے جب بیچنے کی باری آتی تو جو سب سے غیر اہم چیز ہوتی ہے گھر میں پہلے بندہ وہ بیچتا ہے کہ یہی بیچ کے اگر گزارا ہو جائے تو میں وہ قیمتی چیز نہ بیچ آج حالت یہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو سب سے پہلے بندہ دین ہی بیچتا ہے سستا ہے چلو اگر اس سے بیچ کے گزارا ہو جائے تو پھر میں اگلا کام نہ کروں اہمیت کس چیز ایمان اگر اہم ہے تو وہ اسباب پیدا کرو وہ جو پہلے کسی کے بچانے سے پہلے جو اقدامات ہوتے ہیں حفظ تقدم جسے کہ جو چیز اہم دنیا اہم ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ میں ابھی کمائی رہا ہوں کہ میرا بیٹا بھی کمائی کرنے لگ جائے دوسرا بوسٹر بھی اسٹارٹ ہو جائے تب تسلی ہوتی ہے جو ہوں میں مر جا تو کوئی گل نہیں پتر کمائی کرنے لگ میرے ہوتے ہوئے یہ دروازہ بند رہا ہو تو دوسرا کھل جائے دین کے ہی کوئی نہیں. اس لیے کہ اس کی تو گارنٹی خترے ہو گئے مسلمانی ہو گئی بندہ مسلمان ہے خطرے والی بات ہی کوئی نہیں. تو قیامت کے دن مسلمانیاں چیک کر کے تو جنت میں نہیں بھیجیں گے ماں تو مسلمانی ہو گئی کوئی نہیں غیر مختون دوبارہ بنایا جائے گا کہ تو وہ خطرے والا گوشت بھی ساتھ ہو غیر مختون دین ہے میں تو وہ اقدامات کرو جس سے دین کی حفاظت کا کوئی بندوباست ہو غربت ہو لیکن دین اور رب جو پاکستان میں ہے وہ لندن میں بھی وہی رب امریکہ میں بھی وہی رب جو وہاں دے سکتے وہ بھی, بھی دے سکتا ہے جس نے مکے میں حضرت عبدالرحمان نے اپنے آف رضی اللہ عنہ کو امیر کیا اس نے مدینے میں بھی امیر کر دیا سورہ عالانہ کبوت دیکھیے یہ سورتوں کے نام ہیں یہ توقیفی نام ہے ہم ان کو چینج نہیں کر سکتے جب سورہ کے شروع میں جو دیباچہ ہوتا اس میں لکھتے ہیں کہ سورت کا نام اس آیت میں چونکہ البکرا آیا ہے اس کال اموسا قوم ہی انکمن البکرا تو اس کے نام پر اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا تو بندہ کہ اچھا جی تو پھر آگے چل کے تو فلاں چیز کا ذکر ہے تو میں اس کے نام پہ اس کا نام رکھ یہ نام توقیف ہی ہے کے نام اللہ تعالیٰ نے رکھے جس کے دو نام ہیں اور ان میں سے کوئی نام بھی آپ استعمال کر سکتے ہم اپنی مرضی سے نام لے ان ناموں میں بھی حکمت نام کی ایک ریفلیکشن ہوتی ہے شخصیت کا الکبوت مکڑی کا ذکر کیا فرمایا کتنی محنت سے بنتی ہے وہ کتنی مہارت سے بنتی ہے وہ ان کا بوت حالانکہ کمزور ترین گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے پونگل پھیرے پورا گھر ساتھ لے کے چلے لیکن گھر تو وہ بھی بناتی ہے نا تسلی تو اس کی بھی ہوتی ہے میں نے بھی کوئی گھر بنایا ہے میرا بھی کوئی گھر ہے اسی رکو میں آگے چل کے پھر وہ بات آئی ہے نیا پارا شروع ہوا ہے اور اس میں کہا کہ جو دنیاوی طور پہ ہم اسباب کرتے ہیں یہ سارے بالکل مکڑی کی طرح ہیں. یہ مکڑی کے جالے ہیں ایک حادثہ ہوتا ہے ایک واقعہ ہوتا ہے ہمارے بنائے ہوئے سارے نقشے اٹھا کے ادھر پھینک جنہوں نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنانے کے نقشے دیکھے تھے اپا کی انکم تھی بارہ چودہ ہزار بیس ہزار آ رہا تھا ایس ڈی او لگے ہوئے تھے کہیں پر تو ارادہ یہ تھا کہ بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے ان کا پتر آج چاکلیٹیں بیچ رہے گراسری کھولی ہو. یہ پانچ دس ہزار کا سامان ڈالا ہوا کھڑا نقشہ ہو گیا نا ادھر سے ادھر یہ سارے مکڑی کے جالے فرمایا یا عبادی اللہ دین امنو ان ارض واسعه فایای یعبدون اے میرے وہ بندو جو ایمان لے ائے ہو مجھے اپنا رب مان لیا ہے تم لوگوں دیکھو میری زمین بڑی وسیع ہے بندگی تم نے میری کرنی ہے ایک جگہ نہیں کرنے دیتے دوسری جگہ دوسری جگہ نہیں کرنے دیتے تیسری جگہ تیسری جگہ نہیں کرنے دیتے چوتھی جگہ حضرت ابراہیم علیہ ان ان ارض یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ جی ہم فلاں جگہ تھے تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے تھے جی ہم جمعہ نہیں پڑھ سکتے یہ کوئی بہانہ نہیں ان لذین تو الملائکہ تو ظالمی انفسہم وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو جب فرشتے ان کی جان نکالنے لگیں گے تو اس دوران ڈائلگ بھی ہوتے قرآن حکیم نے بہت جگہ کوٹ کی ہیں کہ تمہارے نزدیک وہ مردہ خاموش ہوتا ہے لیکن ادھر اس کی باتیں چل رہی ہوتی چیت ہو رہا ہوتی. کیا ہے؟ ہوو فیما کن تم ساتھ وہ تفے شفے بھی مار رہے ہوتے ہیں نا فرشتے ساتھ پوچھتا تم یہ کس حال میں تھے فیم کن تم کالو کنہ مستدا فی نب کیا کرتے تھے ہم کمزور لوگ ہیں ہماری تو کوئی مانتا نہیں تھا مجبوری میں پھنسے ہوئے تھے ہم لوگ کالوکن ارد اللہ واسن تو حاجر کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی ایک جگہ نہیں کر سکتے تھے دوسری جگہ چلے جاتے تم یہ کیا بہانہ پولہ کا ما وا ہوں جہنم وہ ساتھ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہنم میں جانا بوڑھا ٹکانا دنیا کے لیے ایک ملک میں جاتے ہو وہاں کام نہیں بنتا ہو وہاں سے دوسرے ملک چلے جاتے ہو پھر تیسرے ملک چلے جاتے ہو پھر چوتھے ملک چلے جاتے ہو یہ ہجرا تو فی حبیلی دنیا ہے نا دین کے لیے کیوں نہیں کر اپنی اولاد کو اٹھا کر لے کر اس سوسائٹی میں جا کے پھینک دینا جو ننگی سوسائٹی جس کی فٹ پاس سے بلو پرنٹ جن کے سکولز کی کلاس ہے بلو پرنٹ تم گھر میں بچے کو سنبھالو گے باہر جہاں بچہ جائے گا وہاں کیا کیسا ماحول ہو کہاں دھکیلا اولاد کو? یہ وہ سوال ہے جن کا جائزہ لینا چاہیے بندے کو جائز اور ناجائز کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں نے پیسے کی خاطر اولاد کے مستقبل کے نام پر اولاد کا مستقبل خراب کر کے رکھ دیا ہمارا مستقبل دنیا نہیں ہے ہمارا مستقبل دنیا نہیں ان لاہ واج ہمارا مستقبل وہاں ہے یہاں کم ٹرانزٹ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ تھانہ بانڈ سے کہیں جا رہے تھے تو سامان جہاں بک کرواتے ہیں اس لائن میں لگے ہوئے تھے جو گارڈ تھا وہاں پہ اس نے دیکھا تو وہ نے کہا حضرت آپ کیا کرتے ہیں لائن میں لگے آپ اپنا سامان مات تلوائے میں گارڈ والے ڈبے میں رکھوا دوں گا سامان گارڈ کو بتا دوں گا وہ آپ کا سامان لے جائے گا آپ نے فرمایا بھائی یہ آپ کا گارڈ کہاں تک جائے گا اس نے کہا جی وہ اگلے سٹیشن تک جائے گا مگر وہ اگلے سٹیشن پہ دوسرے گارڈ کو بتا دے گا کہ حضرت جی کا سامان ہے اسے پہنچانا ہے منزل پہ اور وہ بھی آپ سے چارجز کوئی نہیں لیں گے چھوڑ دیں آپ نے فرمایا اچھا وہ گارڈ کہاں تک جائے گا اس نے کہا حضرت یہ گارڈ ایک دوسرے کو کے آپ کا سامان منزل تک پہنچا دیں گے جہاں بھی آپ نے جانا ہے فکر مت کرے آپ نے کہا بھائی وہ نہیں پہنچائیں گے جو میری منزل ہے وہاں تیرا گارڈ نہیں جاتا ہے میں نے یہ سامان آج بھی تلوانا قیامت کو بھی تلوانا تو میں یہاں نہ تلوا لوں اس لیے کہ یہاں تو ٹھنڈا موسم ہے تو وہاں سوانے جب سورج ہوگا تو پھر لائن میں لگ کے تلوانا پڑے گا وہ صحیح اور تیرا گارڈ اس دنیا میں اس سٹیشن تک پہنچائے گا میں نے تو سٹیشن سے وہاں جانا ہے جہاں نبیوں کے ساتھ بھی کوئی نہیں جاتا بھائی سارے دے گارڈ ہی جاتے تو ہمارا مستقبل دنیا ہے ہی نہیں وہ ابھی لاخراتی ہوں مستقبل تو وہاں ٹکا ہوا ہے مستقبل کے نام پر اولاد کا مستقبل خراب تھا اسلامی انگلش اسکول میں ایک کتاب چاہایا جس میں انہوں نے کیونکہ اسکول سے بچے جو فارغ ہوتے ہیں ہائر کلاس اس کے بعد انہیں نکلنا ہوتا ہے کس نے کسی نہ کسی ڈیسٹینیشن کی طرف کو کہاں جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے تو امریکہ میں جو کالجز ہیں اور جو ادارے ہیں تعلیم والے انہوں نے اپنا کتابچہ بھیجا ہے سارے اس میں نقشہ بھی بنا ہوا ہے اور اس میں ایک ایک انہوں نے اپنے ادارے کا یادگاری فوٹو بھی دیا ہے تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھ لگ جائے کہ آپ بچہ کہاں بھیج رہے ہیں میں نے بھی لیا ایک دیکھا ہے مجھے ان سارے کالجز میں سوائے جہنم کے اور کچھ نظر ننگی لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے لڑکے لڑکیاں ہر کالج کا یہ ہے یہ دیکھ کے بھی اگر میں بچہ وہاں بھیج دیتا ہوں اور پھر اسے کہتا ہوں کہ بچ کے رہنا پتر یہ تو کھلواڑ ہے میں بار بار کہہ دا رہا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی بد یہ ہے کہ ہم نے اپنے تو بڑی بڑی یادگاریں اور جاگیریں بنا دی اور رائے بینڈ والی جاگیر اور فلاں جاگیر اور فلاں لیکن یونیورسٹی اور کالجز ہم نے نہیں بنایا بین الاقوامی میں آر کی ایک یونیورسٹی مینجمنٹ میں آسن اقبال نے تجویز کی تھی اس کے لیے شپ کا بھی بندوبست ہو گیا تھا زمین بھی ارینج ہو گئی تھی سارے انتظامات مکمل تھے لیکن چونکہ وہ بندہ پیپلز پارٹی کا تھا اس لیے اس کو قبول نہیں کیا جا رہا. حالانکہ جو بھی انسان اور اس کی عقل ہے اس کو کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ اس کے ہوں گے کیا یورپ میں جو منصوبہ ساز ہیں ان کا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اگر وہ لوگ یہ دیکھے کہ جس نے یہ چیز پروپوز کی ہے وہ کسی دوسری جماعت کا ہے پارٹی کا اور وہ نہ بناتے ادارے تو آج ہمارا نیا خون جو کھچ کے جاتا ہے سالانہ وہاں پہ ان کے اداروں کو چلا رہا ہے ہمارے بچوں کے پیسے پہ چل رہے ہم ہیں ہم بیچتے ہیں اگر اپنے یہاں بندوبست کر لیں پاکستان میں بھی ڈاکٹر بنتے ہیں پاکستان میں بھی انجینئر بنتے ہیں یہاں بہت سارے انجینئر لگے ہوئے ہیں جنہوں نے پاکستان سے ہی ہے این ای ڈی اور بھی بہت ساری جو پروفیشنل ہیں پاکستان سے پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے رزق ان کو بھی دیا ہوا ہے ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس جگہ آپ کا دین محفوظ نہیں اور آپ کے ایک جنریشن محفوظ رہتے ٹھیک ہے کہ آپ بڑے اللہ والے ہیں, اپنے بڑے در سکے بڑا ایمان آپ کا بنا ایک جنریشن کو آپ سنبھال سکیں گے وہ بھی بہت مشکل ہے جب وہ ہو جاتی ہے تو وہاں آپ بچی آپ کی رات کو دو بجے آئے تین بجے آئے باہر کوئی آ کے مسٹر جارج بیل بجائے تو اس کو باہر بھیجے میں نے لے کے جانا ہے تو آپ روک نہیں سکیں گے اپنی بچی چاہے اس کا نام نستیمہ ہے چاہے اس کا نام پروین ہے چاہے اس کا نام فلاں ہے لیکن آپ کسی جور کے ساتھ کسی جیک کے ساتھ جانے سے روک نہیں سکیں گے وہاں کے قانون سوائے حسرت کی نگاہ سے دیکھنے اور رونے جوان وان بچہ ہے آپ پوچھ نہیں سکتے کون تھی? کیوں رات کو اتنے لیٹ آئے کس ماحول میں لے کے جا رہے مستقبل کے نام اس دفعہ جب بھاجپا میں مسجد نبی میں سوال آیا تھا ابھی تو میں نے آپ کے سامنے دلائل رکھے کہ قرآن حکیم کیا کہتا ہے کہ تمہارا مقصد دین ہے تم دنیا میں دین کمانے آئے ہو اگر وہی خطرے میں پڑ جائے تو باقی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی چکو بچہ اندر جگہ نہیں ہے جی آپ اصرار کیوں کرتے ہیں جی جب بچہ آپ اس کو چاہتے ہیں کہ جی بچہ بہت زیادہ پڑھ لکھ جائے اور دنیا اندھا دھند آنی شروع ہو جائے گھر میں یہ ہماری پلاننگ ہے نا یہ مکڑی کا ایک جالا ہے بچہ پڑ گیا ہے بچہ ایئر فورس میں بھرتی ہو گیا ہے لفٹین بن گیا ہے لیکن ابھی پہلی تنخواہ نہیں ملی ایک حادثے میں بچا ختم ہو گیا تو ہے ہم؟ ہمارے ساتھی اب بتائے کیا ملا دنیاوی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو کچھ ملا سوائے کے کچھ حاصل نہیں ہو. ہم دنیا کی جس روڈ پہ ہیں اس کے دوسرے اینڈ پہ ہمرا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں آگے کڈا یا کیا ہمارا فوکس چھوٹا ہوتا ہے جہاں تک آپ کی گاڑی کی لائٹ جاتی ہے آپ کو روڈ نظر آتی ہے آگے کے آپ کو کوئی خبر نہیں آگے کی خبر کس کو ہے اللہ کو اور رسول کے ذریعے وہ آپ کو بتا دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا عرش جہاں نصب کیا جائے گا رب کی کرسی جہاں لگے گی اللہ تعالیٰ کنسنٹریٹ ہوگا اپنی تجلیات کو مرتقص کرے گا اس کرسی تک جو رستہ جاتا ہے اس پورے رستے کے نشانے راہ بتا دیے ہو. وہ بےغبار رہ کوئی فوگ نہیں ہے کوئی دھند نہیں ہے کوئی اندھیرا نہیں ہے لئی لوہا کا نہ وہ رات کو بھی اتنا روشن ہوتا ہے جتنا دن آپ دبئی سے آئے جب ابوظابی کی بارڈر میں آپ گستے ہیں تو آپ اگر اپنی لائٹس ہیڈ لائٹس نہ بھی گاڑی کی جلائیں تو بھی آپ آسانی سے آ سکتے ہیں کہ رستہ اتنا روشن ہے اسٹریٹ لائٹ جو انہوں نے لگائی ہیں وہ اتنی پاورفل ہیں کہ اس میں بار دفعہ آدمی آپ کو پتا ہے لائٹ جلائی ہو بھی ہو تو چیک کرتا کہ میری لائٹ جل رہی ہے کہ نہیں جل رہی اس ہماری لائٹ کا وہاں سر کوئی نہیں ہوتی زیادہ روشن ہے یہ جو اسلام کی راہ ہے جو دنیا میں سے ہو کے گزرتی ہے یہ اتنی روشن ہے نئی لوہا کا نہار ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ یہ چیزیں جب شروع ہو جائیں تو آگے ایمان کو خطرہ ہے مسجد نبی میں ایک بندے نے سوال کیا عالم سے میں بہت کم لوگوں سے تاثر لیتا ہوں میں اس بندے سے بڑا متاثر ہوں تین آدمی ہیں جن سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں ایک وہ مدینے والے صاحب ایک مولانا سلیم اللہ خان صاحب شیخ الحدیث ان سے متاثر ہونے کی بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا بعد کیا وجہ ہے ان سے ایک صاحب نے سوال کیا امریکہ سے آئے تھے وہ اور بیوی ان کی کام کرتی تھی کہیں پہ اور انہیں بیوی کے لیٹ نائٹ آنے پہ اس تھا وہ اعتراض تھا وہ پوچھ رہے تھے کہ میں گناگار تو نہیں ہوتا ان کی نائٹ شفٹ ہوتی ہے بڑی لیٹ آتی ہے اور اس پہ انہوں نے ایک دن تو یہ فتوا دے دی مغرب کی نماز سے اشاع تک ان کا درس ہوتا تھا تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ بالکل اس چیز کے ذمہ دار ہیں اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی بیوی کیا کرتی رہی ہے کہاں رہی اور کہاں کا اس کے شریعت کا حکم توڑا اس لیے کہ آپ ریسپانسبل ہیں ذمہ دار آپ ہیں رائن آپ ہیں چرواہے آپ ہیں بکری کیا کرتی رہی آپ سے پوچھا جائے کلو و رائن رائن دوسرا دن اس نے پھر پلٹ کے سوال کیا کہ حضرت دیا کہ ہم لوگ وہاں کے نیشنلٹی ہولڈر لوگ ہیں اب اس کے بعد مفار کو نہیں ہم وہاں پہ رہتے ہیں اور وہاں کا سوسائٹی ایسی ہے تو پھر بھی مجھ سے پوچھا جائے گا اس پہ انہوں نے یہ فتوا دیا تھا کہ تمہارا مصر کو چھوڑ کے امریکہ کی ہجرت کرنا حرام حرام ہرام حرام تم نے کام حرام کیا ہوا ہے تو باقی اگلی بات ہے تو بات کیا کوئی دار السلام تھا وہ کیوں گئے تھے وہاں پیسے کے لیے اس میں انہوں نے کہا کہ ایکسپشن ہے کہ آپ دین کی نسبت سے جائیں دنیا آپ کا مقصد نہ آپ دین کی نسبت سے دارالکفر میں جائیں صحابہ جاتے تھے کیوں؟ جہاد میں جاتے تھے علاقہ فتح کر لیتے تھے بعض وہیں رہ جاتے تھے بعض لیکن اس کو دارالسلام بنا کے رہتے تھے آج تک ثابت نہیں کہ کسی صحابی نے کہا کہ رومی علاقے بڑے ایڈوانسڈ ہیں اور بڑے ڈیولپڈ ہیں تو میں یہ مدینے کا جو ہے یہ پہاڑیاں واڑیاں چھوڑ کے یہاں کوئی خاص زراعت نہیں ہے قابل دید علاقے نہیں ہیں تو میں وہاں جا کے رہنا شروع ہو جاؤں کستن دنیا میں چل کے رہتے ہیں ہجرت کر کے ویزا لے کر بلکہ جاتے تھے تین آپشن ہوتے تھے مسلمان ہو جاؤ ہمارے بھائی بن جاؤ دوسرا آپشن تھا اگر مسلمان نہیں ہونا چاہتے اپنے دین پر ہو یہ لیکن علاقے پہ کنٹرول ہمارا ہوا قانون ہمارا چلے گا تمہارے اپنے جو سوشل جو تمہارے اپنے آئلی قوانین ہیں پرسنل لاز ہیں وہ تم پہ لاگو ہوں گے اپنے فرقے کے مطابق تم جو بھی فیصلہ کر لوگے اسلامی سٹیٹ اس کو منظور کرے گی لیکن اگر تمہارا آپس کا ڈسپیوٹ تمہارے اپنے پرسنل لاز کے مطابق طے نہ ہوا اور تم ہماری عدالت میں لے کے آئے تو فیصلہ اسلام کے مطابق ہوا قرآن کے مطابق اب بائبل کے مطابق آپس میں کر لو تو بائبل کے مطابق آپ بھی یہی کہ جی آپس میں کر لو تو کر لو لیکن اگر آپس میں نہ ہو سکا ہماری عدالت میں آئے تو فیصلہ امریکہ کے قانون کے مطابق ہوگا پھر یہاں کے اسلام کی باتیں نہیں کرنا کہ یہ لال ہے یہ آرام ہے آپس میں چار بندے بیٹھ کے جو فیصلہ کر لیتے ہو یہ بھی مسلمانوں کا بڑا دباؤ تھا کہ امریکن کوٹ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں کہ تمہارا آپس کا فیصلہ ہم اس کو اون کر لیں گے لیکن اگر تم اس کو طے نہیں کر سکے ہماری عدالت میں اگر بریانی کی شریعت کہتی ہماری شریعت کہتی ہے کہ طلاقیں کوئی نہیں ہوئی یا طلاقیں ہو گئی ہیں ہم نے اگر جوڑنا مناسب سمجھا تو ہم یہ بیوی کو جوڑ دیں گے تمہاری شریعت کہتی ہے طلاق ہو گئی ہے تو ہوتی رہے اپنی شریعت کے مطابق خود فیصلہ کر لینا تھا ٹھیک ہے اور تیسری یہ صورت ہوتی تھی کہ اگر یہ بھی تمہیں منظور نہیں ہے تو آؤ میدان میں فیصلہ تلوار کرے گی جو طاقتور قابو کرنے کا فتح کر پھر وہاں پہ جو علاقے دارالکفر کفر کے ساتھ لگتے تھے بارڈر ایریا ہوتا ہے نا جہاں وہاں پہ حد جاری نہیں ہوتی تھی آپ شریعت کیا کہتی جو علاقے دشمن کے ساتھ لگتے تھے وہاں پہ حد جاری نہیں کی جاتی کیوں بندہ چھ لانگ مار کے ادھر چلا جائے سمے لگی بندہ کیونکہ کفر کی سوسائٹی کے ساتھ مخلوط ہے کہ جو بارڈر ایریاز ہوتے ہیں وہاں اسمگلنگ زیادہ ہوتی ہے وہاں ابل شتنی کوئی نہیں ہوتی ادھر کا مال ادھر ادھر کا مال ادھر, ادھر, کا مال ادھر. زیادہ تر یہی لوگ رہتے ہیں تو دارل کفر میں کے ساتھ جو لگنے والے علاقے ہیں وہاں پہ حد جاری نہیں کی جاتی تھی آپ دارل کفر میں بیٹھ کے اس کہ اپنی بیٹی کو آپ ڈانٹیں گے کہ اسکرٹ کیوں پہنا ہو تو نے یہ اوپر سے ننگی کیوں ہو تم تو, تو وہ آپ کی وہ رابعہ بستی بن جائے گی وہ جو ہے وہ بھی اتار کے چلی جائے گی تم کچھ نہیں کر سکو گے دارل کفر میں بیٹھے ہو لیکن اپنے یہاں پہ ہو گے تو سوسائٹی جو ہے وہ ماحول ایسا ہے کہ وہ خود ہی نہیں پہنپ سکے گی اب ہمارا گاؤں بڑا ڈیویلپ ہو گیا لیکن پینٹ شرٹ پین کے وہاں پہ گھومنا بڑا مشکل لگتا ہے وہاں زیادہ یہ ہوتا ہے کہ چلو جی عورتیں جو بے پردہ ہیں وہ چہرے کا پردہ نہیں کرتی لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ گاؤں میں کوئی بچی سر سے کپڑا اتار کے پھیرتی ہر چیز موجود ہے گلیاں پکی ہیں پانی ہے بجلی ہے گیس ہے ڈیجیٹل فون ہے جو شہر میں سہولتیں وہ ساری ہیں لیکن ماحول وہ ہے جس میں کوئی بچی سر سے کپڑا نہیں تو وہ ماحول بچا لیتا اس کو ماحول نہیں دیتا جس علاقے میں آپ جائیں گے اسی طریقے سے جب آدمی کو ملک بدر کرنا ہوتا تھا تو کبھی بھی اسے اس علاقے میں نہیں بھیجتے تھے جو دارل کفر کے ساتھ لگتا ہے یعنی مدینے سے کسی آدمی کو ڈپورٹ کرنا ہے کبھی بھی اسے اٹھا کے شام کی بارڈر پہ نہیں بھیجتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر سے کوئی ٹیمپٹیشن ملے اور بندہ نکل جائے گا. کتنی احتیاط برتی جاتی تھی ایمان کی حفاظت کے لیے اور آپ جو صورت حال تو انہوں نے کہا کہ حرام ہے آپ کا دار الاسلام سے دار الکفر کی طرف ہجرت کرنا مالی لی منافع کے چکر نیشنلٹی مل جائے گی پھر میری بلڈی بلے بلے ہو جائے گی پھر. پوری نسل کو عذاب میں ڈالنے والے اور آپ تو سیلاب آیا ہوا لوگ کہتے ہیں جی پاکستان سے نکلیں چاہے کہیں بھی چلے جائے سمندر میں ڈوب کے مر دے. ساری دنیا میں ہے اس لیے کہ ہدف دنیا ہے نا دین تو ہدف ہی نہیں یعنی ہم وہ لوگ ہیں کہ اگر آپشن دیا جائے تو 93% تھری پاکستانی چھوڑ کے باہر نکل جائیں پاکستان کو چھوڑ جائیں گے کوئی امریکی پاسپورٹ لے گا کوئی برطانوی لے گا کوئی کنیڈا کا لے لے گا یہ صورت حال ہے لالچ کی. اس وقت جو کہتے نا کہ ایمان بنانے والی بات ایمان کی اہمیت اجاگر کرنے کی بات ہے کہ اپنی اولاد کے لیے تمہیں وہ فکر لگ جائے جو یعقوب علیہ السلام کو لگی ہوئی تھی ماں من بعدی بیٹو میرے بعد کس کی بندگی کرو گے جو حضرت لکمان کو لگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کے گئے صحرا میں چھوڑا ہے تو کیا کہا ربانہ انی اصکن تو منظر رہیتی کلر محرم رب نا لو کی مسفلا تاکہ اللہ نماز قائم کر یہ دعا دی اپنی اولاد وہاں کو جمعہ پڑ سکتا ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ جو جمعہ کا ماحول یہاں پہ ہے وہ یورپ میں ہو سکتا ہے جو رمضان میں یہاں کی انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ وہاں کی ہوتی ہے جو عید کا سما جو شاعر ہیں دین کے شاعر ہیں یہ جو دین کے شاعر ہوتے ہیں یہ پلگ پوائنٹ کی طرح ہوتے ہیں ان سے اسپارک ہوتا ہے وہاں رمضان میں ادھر وہ برگر کھا رہا ہے ادھر وہ جوس پی رہا ہے ایک آدمی اندر دفتر میں بیٹھا ہو جنہیں روزہ رکھا ہو اور یہاں ہندو کا بھی منہ بند کر کے بیٹھنا پڑتا ہے رمضان کا مہینہ ہے پابندی کا نہیں ان کے اوپن کھانے پہ اس کو چھوڑ کے جاتے ہو دنیا کے لیے تو یہ وہ جو فتو انہوں نے دیا ہے مدینہ کی مسجد میں دلائل میں نے آپ کے سامنے کچھ رکھے ٹائم کی نسبت وہ میں دوہراتا ہوں کہ یہ حرام ہے صرف دنیا کی خاطر دارالکفر کفر میں جانا جہاں آپ کی اولاد کے دین محفوظ نہیں یہ حرام حکم دیا گیا تھا کو انفسا کم آپ نے آپ کو بھی بچاؤ اہلی اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس آپ سے انسان اور پتھر اور ہم جا کے ڈال رہے اس بازی وہاں بھی تو کسی نے کام کرنا ہے نا ڈالر تو آپ یہ دین کا کام کرنے جا رہے ہیں آپ کا مقصد ڈالر اور پاؤنڈ کمانا ہے یا دین کمانا ہے وہاں کے لوگوں تک دین پہنچانا ہے اور اللہ تعالی نے وہاں کے لیے وہاں کے اسباب کیے ہوئے ان کے اپنے اندر کے لوگ جن کا پیٹ بھرا ہوا بے آیائی کار کر کے تھک گئے ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں لادہ وہ للچائیں گے نہیں ہم لوگ اگر مرتقی بھی ہوں تو کم از کم اندر ہی اندرتے ضرور رہتے ہیں. رالے ٹپکتی رہتی لیکن وہ, وہ لوگ ہیں جو ہاتھ لگا کے دیکھ کے آئے ہیں اب پلٹ کے ادھر نہیں جاتے صرف امریکہ کی جیلوں میں ہر سال پینتیس ہزار آدمی مسلمان ہوتا ہے وہاں کے لیے اللہ تعالی نے اسماد پیدا کیے ہوئے